سورة سورة ہم نے پڑھ لی سیئات اعمالنا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 وہ کل عدالت انار چونکہ رمضان قریب ہے اللہ رب العزت زندگی صحت ایمان توفیق توفیقٹا فرمائے تو رمضان کے لیے اب سے تیاری کرنا ضروری ہے اور سب سے بڑھ کر تیاری یہ ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اس میں قرآن کو سمجھا جائے اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے پختہ ارادے باندھتے ہوئے اپنے عمل کا آغاز کر دیا جائے ہر رمضان ہمارے ایمان کو پہلے سے بہتر بنا دے تو پھر تو رمضان میں صحیح مانوں میں ہم نے کچھ حاصل کیا کیونکہ شاہ رمضان اللہ جی ان دفیل قرآن رمضان ہی کا وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ نے قرآن مناظر کیا تو اب ہمارے گروج باقی جتنی بھی اتواریں ہیں وہ قرآن ہی سے ہوں گے کیونکہ ہم اب سے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق دل خصوصی یعنی خاص طور پر جوڑیں اور اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ وقت دینا شروع کریں اور اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں سوارنا شروع کریں تو تب سمجھیے کہ انشاءاللہ اس تیاری کا بھی نظر ملے گا کہ ہم نے رمضان المبارک کے لیے اپنے نفس کو اپنے ذہن کو اپنے عقیدے کو اپنے عمل کو درست کرنا ہے تو ہم نے سورت الا پڑھی اور سورت الغاشی آپ کو پتا ہے کہ یہ جس طرح کثرت سے جمعہ کے دن عیدین میں پڑی جاتی ہے ہمارے ہاں تو ہمیں اس کا مقبول تو مستحظر ہونا چاہیے تاکہ جب ہم نماز میں پڑھے پارو پڑے امام پڑھے اور ہم سنیں تو اس وقت ہمارے سامنے اس سورہ مبارکہ کا مقبول جو ہے وہ موجود ہو ہمارے دلوں کے اندر راسک ہو دماغ میں وہی بسا ہوا ہو اور ہم اس طرح سے سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہوں جیسے کہ ان حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس سورہ مبارکہ میں ان سورتین میں بیان ہوئے تو سورت میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا اور انسان پر اپنی نعمتیں اس کی تخلیق जी جی سے لے کر مرنے تب جو ہے ان کا ذکر کیا تو سب کچھ اللہ جی کے دیے ہوئے تھے اور آخر کار سورا کو اس بات پر ختم کیا کہ بل تو سرون الحیات دنیا وال آخر ہے तुम्हारी خیر ابا اصلاً تمہاری تمام برائیوں کی بنیاد اپنے اللہ سے واپل ہونے کی جو اصل مصیبت ہے تمہیں لاحق ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگانی کو ترجیح دیتے ہو تم قریب دیکھتے دور نہیں دیکھتے ایمان درغیب سے محروم جو شخص ہوتا ہے وہ فوری طور پر قریب کے واسطے قریب کے سبب کو اختیار کرتا ہے بلکہ شرف کی بھی صحیح معنوں میں غیر اللہ کی پکار غیر اللہ کو مشکل گسا اور حاجت روا بنانا یہ اسی وجہ سے کہ ایک اللہ سارے کام کریں اور ایک اللہ سب کے لیے کافی ہو کوئی تو ہونے چاہیے جن کے قریب ہم ہوں وہ ہمیں اللہ کے قریب کو یہ ہمیشہ سے مسلکین کے اندر مصیبت رہی ہے اور اس وجہ سے وہ صرف میں پھنسے ہیں کہ الہم انہا احجاب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر امبیا علیہ السلط وسلم کس طرح کی توہیر اور اسلام بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی علاج سب کاموں کے لیے یہ تو بڑی عجیب بات ہم تو عادی ہیں اس بات کے کہ کوئی رز کا الہ ہو کوئی الہ تخلیق کے اوپر مقرر ہو کوئی الہ جو ہے وہ لوگوں کے رشتے ناطے میں کام آئے کوئی الہ بیماریوں کو دور کرنے والا ہو کوئی ڈیڑیوں کو نکالنے والا ہو تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر الحمد کی توحید ایسی ہے کہ آجا الحا کا علاح واحدہ سب علاؤں کو ایک علاح بنا دیا تو معلوم ہوا کہ انسان نے دنیا پر ربض الجلال بل اکرام کو گمان کیا اور قریب سے دیکھتا رہا اس نے اپنے انسان ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا کہ ذرا ان پردوں کے پیچھے چلا جائے اور غیب کے پردوں کے پیچھے اللہ پر ایمان لائے یؤمنون من ابوالغیب میں سے ہو تو آج ہم سورہ الغاشیہ شروع کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے مفہوم کو الحمدللہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت اس مقوم کو ہمارے دل میں جگہ دے آمین اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تارود بلّہ سمیر علیم مینج شعی طرزیم قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنا شیطان مردود سے اس لیے ہے کہ قرآن کریم سے بہت لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں جن کے دل چہرے ہیں جو قرآن کو اس طرح سے نہیں پڑھتے جس طرح پڑھنے کا حق ہے یا ہوں حق تلاوت یہ اہل ایمان کی صفت بیان ہوئی کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے بلکہ بعض مفسرین نے کہا تلاوت سے مراد پیچھے آنا ہے وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس پر چلنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے اس کے مقرر راستے پر اللہ ہمیں ان میں سے کرے شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو نہ ہمیں قرآن سمجھ آ سکتا ہے نہ ہم اس پر عمل کر سکتے اور اگر رحمت شامل حال ہوئی تو یہی قرآن ہمارے لیے نجات دہندہ دہنگ ہے اور ہمیں جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ اللہ ہمیں ان میں سے کرے آمیر ہر اطا کا حدیف الواحیہ اے مخاطب کیا تجھے غاشیہ کی خبر پہنچی غاشیہ اللہ تعالی نے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قرار دیا غاشیہ جھانپ دینے والی اور جھانپ لینے والی تو قیامت کے دن کی ہال ناطیاں محشر کی ہال ناسیاں تمام لوگوں کو جھانپ رہی ہوں گی سب لوگوں پر چھائی ہوئی ہوں گی کوئی بھی اس دن اس سے بھاگ نہ سکے گا اور کوئی بھی ایسا نہ ہو ہوگا جو اس سے نجات پا سکے اللہ یہ کہ جس کو اللہ نجات دے وجو ہوئی یوم اس دن خواہشہ وجو کی جمع چہرے ہوں گے یوم ازن اس دن خواہشہ خواش ڈرنے والے خواہشہ جمع کے لیے آیا ہے صفت کے طور پر واحد من چہرے ہوں گے جو ڈر رہے ہوں گے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنے آم ناموں کی وجہ سے جو اس دن ان کے سامنے پیش کر دیے گئے اور جو حالات ان کے سامنے بپا ہیں کہ ابھی کمر توڑ دینے والی مصیبت میرے اوپر ساری ہو رہی ہے اللہ نے دونوں فریقوں کے حال بیان کیے پہلے فریق انفر وہ جو جہنمی ہے گروہ اس کا حال بیان ہو رہا ہے دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے فریق ان جنتوں کا حال بیان کیا اس دن دو ہی گروہ ہوں گے تیسرا کوئی نہ ہوگا تو فرمایا صبح عمل کرنے والے اور تھکے ہوئے عمل کی وجہ سے تھکن کے ساتھ ہم کنار ہونے والے یہ اصلا تو یہ آیہ مبارکہ صحیح تفسیر اس کی یہی ہے کہ ماسٹر کے دن جو لوگ اس دن کی پریشانیوں سے اس دن کے انتظار سے اس دن کے عذاب سے اس دن جو بالکل ایسی حالت ہوگی کہ ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا جس قدر گناہ اس قدر پسینہ بعض کو پسینہ ان کی باتوں تک جڑ رہا ہوگا اور اس دن کو پار کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی چہرے سیاہ ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ چہرے اس دن مستب شیرہ ہوں گے خوش ہوں گے اور کھلے ہوئے ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان پر سیاہیاں چھا رہی ہوں گی اور وہ کافروں فاجروں کے چہرے تو اس دن ان کے چہرے تھکن کے ساتھ ٹوٹے ہوئے ادھرے ہوئے ویران سیاہ چہرے ہوں گے عامی لاصبا یہ اس دن کی جو مختلف تھکن تاری کرنے والی مشقتیں اور پریشانیاں ہیں ان سے گزرے ہوئے ہوں گے اور بعد نے کہا کہ اس سے مراد معنوی طور پر یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر جو ایمان کے بغیر اعمال کرتے ہیں جہاز نماز روزہ حج زک خیرات اور تمام اسلامی اعمال مگر عقیدہ درست نہیں ہے عقیدہ میں صرف و کفر ہے یہ بھی تھکے ہوئے چہرے ڈگ رہے تیرے چہرے ہوں تسلا نارن ہالیا یہ داخل ہوں گے اس آگ میں جو ہالیہ انتہائی گرم آگ ہے اس آگ سے دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ گرم نہ جانے وہ آگ جو ہے اس کی شدت کیا ہوگی اس میں یہ داخل ہو گئے اور ہر طرف سے وہ آگ انہیں گھیر لے گی اس کا من, من پلائے جائیں گے آئن سے اس چشمے سے جو چشمہ کوئی خیر لیے ہوئے نہیں ہے آنیا وہ انتہائی گرم ہے اور کھول رہا ہے کھولنے کی اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے جبکہ گرمی کی شدت جو ہے وہ بھی غایا کو پہنچ جاتی ہے حرارت اپنے آخری درجے پر ہوتی ہے اس سے پلائے جائیں گے تو جس وقت انسان یہ آیا مبارکہ پڑھتا ہے تو کون وہ شخص ہے ہم میں سے جسے زندگی میں یہ تجربہ نہ ہوا ہو کہ کبھی کوئی تیز گرم چیز غلطی سے اس نے چکھ لی اس کا گوٹ بھرنے کی طرف وہ مائل ہوا تھوڑا سا پکتا ہوا پانی چائے یا کوئی اور چیز اس کے منہ میں داخل ہوئی پھر زبان جل گئی یا گرم گرم چیز کو منہ میں ڈال کتنے دن تک اس کا اثر باقی رہتا ہے اور جن کو پینے کے لیے مجبوری ہو کہ آپ بے چین کر دے اور پینے کو کھولتا ہوا پانی زخموں کی چیز اور بھون یہ میرے پینے کے لیے لئی فلام اللہ مین گری ان کا کھانا سوائے دری کے کچھ نہ ہوگا ذریع وہی کانٹے دار درخت تھوہر کا درخت یہ کھانے کے لیے دیا جائے گا آخر بھوک انہیں پریشان کرے گی اور کمزور ہو چکے ہوں گے کھانے کے لیے کچھ مانگیں گے تو ملے گا لا یوسم ولا يغنی من منجور نہ تو یہ موٹاپا پیدا کرے گا یعنی نہ تو یہ طاقت دے گا کہ جسم کی وہ کمزوری دور ہو جائے کھانے سے ولا یو من منجو نہ یہ بھوک دور کرے گا یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ گلے میں اٹک اٹک جائے گا اور یہ بھی سب کو تجربہ ہوا ہوگا زندگی میں کبھی نہ کبھی جب آدمی کو کوئی خشک چیز گلے میں اٹک جاتی اور غوطہ لگتا ہے اور یہ حال ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا سانس بند ہو جائے گا خصوصاً آدمی وہ چیز کھا لے جو پھولنے والی ہو جیسے کوئی شخص کیک کھا لے بغیر چائے کے اور پانی کے وہ ایک دم بھول جاتا ہے اس کے گلے میں یہ حال ہوگا اس میں یہ بیان کرنے کے بعد اور یہ نقشہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پہلے سے بتا دیا یہ اس کی مہربانی ہے اس کی رحمت کا تقاضا ہے اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا یہ اس دن سے بچنے کے لیے کہ آج ہی اس کا تصور کر لو اور اپنی دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے میں ان تکلیفوں کو اپنے ذہن میں لاؤ پھر اللہ سے پناہ مانگ لو دنیا کے اندر موم بتی کی جو گرمی ہے یہ سب سے کم ہوتی ہے بالکل معمولی گرمی مگر اس کے اندر کوئی اپنی انگلی تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے دیکھے وہ نہیں رکھ سکتا تو کیا اس دن کی آگ جو دنیا کی آگ سے کئی گنا گرم ہے داخل ہونا کیسا ہوگا اس کے مقابلے میں خوش نصیبوں کا ذکر ہوتا ہے وجو ہوئی یوم نائمہ اس دن کچھ چہرے ہوں گے نا ہوں گے وہ ہرے بھرے چہرے ہوں گے انتہائی خوش چہرے جن چہروں پر اس دن جو انہیں ملا ہے ان نعمتوں کا اثر بالکل واضح ہوگا وجو ہوئی یوم بالکل کھلے ہوئے چہرے خوشیاں ان کے چہروں سے چھن چھن کر نظر آ رہی ہے اور وہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے کیوں لفا آئی ہار یہ اپنی مسائل سے اپنی کوششوں سے آج راضی ہو گئے جو اعمال انہوں نے اللہ کے راستے میں کیے تھے جو گالیاں سنی تھی جو تکلیفیں اٹھائی تھی جو نقصان انہیں اللہ کے راستے میں پہنچے تھے بیماری پر جو صبر کیا تھا نقصان پر جو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کیا تھا خوشی پر جو اللہ کا شکر کیا تھا اور زندگی جو وہاں بہت لمبی محسوس ہوتی تھی وہ انہیں صبر کے ساتھ کانٹوں پر چلتے ہوئے مسکراتے ہوئے گزار دی آج یہ اپنی کوششوں کے مقابلے میں وہ بدلہ دیے گئے ہیں کہ اتنے راضی ہیں اتنے راضی ہیں کہ ان کے چہرے اس خوشی کو اور اس چمک دمک کو को واضح طور پر دکھا رہے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے امال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں پکڑائے گئے اور یہ مارے خوشی کے خوشی کو اب جو ہے اپنے اندر روک نہیں پا رہے اور کہتے ہاں کتابیا لوگوں کو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہتے کہ میرا امال نامہ پڑو ملا بن حساب مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ حساب و کتاب ملنے والا ہے آج مل گیا میں پاس ہو گیا یہ اصل میں یوم تغابل ہے یہ ہار جیت کا دن ہے یہ اس دن جیت گئے انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق جو کوششیں کی تھی وہ اللہ کے ہاں بار آور ہوئی کیونکہ ان کے عقائد درست تھے اور ان کا عمل سنت کے مطابق تھا کی جنت ٹن عالیہ یہ باغات میں ہوں گے جو بلند ہوں گے غرف میں ہوں گے یہ ایسے بالا خانے جس کے اندر اللہ تعالی نے دنیا کی ہر نعمت انہیں دی ہوگی اور یہ انتہائی خوشحالی کے ساتھ ان میں زندگی گزارنے کے لیے عجیب پیغام سنائے جائیں گے کہ جاؤ اب اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناراض نہ ہوگا لا یا عنها انہا اور ایک اور خوبی ہے کہ جنت سے جی کبھی نہیں بھرے گا انسان کمزور ہے منو سلوا دیے گئے بڑی اسرائیل تو اس سے بھی دل بھر گیا ان کا اور انہوں نے کہا مسور کی دال پیاز اور تھون چاہیے اور اپنے آپ کو برباد کروایا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ دل کے اندر کبھی بھی ان سے بھرنا اس کیسیت کو آدمی محسوس نہ کرے گا بلکہ جنت کی نعمتوں میں ہر روز آدمی کی تمنا اور ان کے لذت اور ان کے اندر رہنے کے مزے میں اضافہ ہوگا لا یا عنها انہا اس سے کبھی بھی پھرنا نہ چاہیں گے اپنے حالات کی تبدیلی کا کبھی سوال نہ کریں گے بلکہ اس سے ایسے مطمئن کر دیے جائیں گے کہ ولہم ما یدعون جو چاہیں گے ملتا چلا جائے گا ہی جن دن بلند باغات میں اور بلند باغ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے دنیا میں بھی یہ بلندی پر ہو اور اس کے نیچے نہر اور پانی بہ رہا ہو جیسے سوات میں آپ جاتے ہیں پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں نیچے دریا کا حسن ہے اور اوپر آپ حسین باغات میں اور حسین مقامات مسلمتوں پر بیٹھے ہوئے یہ تو بس ایک چیز ہے جو جنت کا تصور جو ہے وہ ذہن میں قائم کرنے کے لیے ورنہ جنت کا حقیقی تصور کہ وہ کیا ہے وہ اسی دن ہمیں پتا چلے گا جس دن ہم دیکھیں گے لا تس ماؤ پیہ لا بھی اس میں نہ سنیں گے لہذ بات گناہ تو علیحدہ بات ہے گناہ کا تو وہاں پر تصور نہیں ہے اور کسی قسم کی نافرمانی کا نافرمان کے دیکھے جانے کا ہم کبھی پہاڑوں میں جاتے ہیں اور دور دراز جنگلات میں جاتے ہیں جہاں پر تمام حجر و حجر اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے نغمے آلات رہے ہوتے ہیں خوبصورت فضا کھلے ہوئے پھول دریا کا شور سب کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد و صنا کر رہا ہے اور اگر کوئی نافرمان وہاں پر نظر نہ آئے تو آدمی کھو جاتا ہے اپنے مالک کی تعریفیں کرتے ہوئے دل جو ہے پوری طرح سے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے جس وقت ایک نافرمان فیملی نظر آتی ہے عورت بے پرد ہے بے حیا ہے کوئی شرم نہیں ہے نوجوان ہے بچیاں ہیں سب بے شرم ہے آدمی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے اثرات اس کے لباس سے اس کے چہرے سے ظاہر ہے ہاتھ میں ٹیک ریکارڈر پکڑا ہوا ہے کہ یہاں پر یہاں ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے یہ ظالم اس سارے ماحول کو شیطان کی پکار کے ساتھ برباد کرنے کے لیے آن موجود ہوا اور یہ لوگ بھولے ہوئے مزاح کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ہنستے کھیلتے ہوئے ایک دم نمودار ہوتے تو سارے کا سارا مزہ چرکڑا ہو جاتا ہے وہاں پر ایسا نہیں ہوگا لا تفہا لا ویا کوئی نافرمان نظر نہیں آئے گا کوئی لو بات نہ ہوگی پیاری پیاری باتیں سلامت سلامات ایک دوسرے پر سلامتیاں خوش گپیاں اچھی اچھی باتیں اکٹھے بیٹھے ہوئے مناظان ہی ہم ان کے سینوں میں بھی اگر کوئی چینا تھا تو وہ نکال لیں گے پہلے ایمان سب اس طرح ہوں گے جیسے ایک آدمی کے دل پر داخل کیے گئے کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی سینا نہ ہوگا چمکتے دمکتے ہوئے خوش چہرے اور بہ رونک جسم انتہائی حسین نوجوان عمرے اور اس کے ساتھ خوبصورت ساتھ اور ساتھی ملنے والے انبیاء شہداء صدیقین اور صالحین لا چشمہ سی ہا کوئی لغو بات نہ ہوگی جو آپ کے مزے کو فرقرا کرے سی عین آئن جاریا اس میں چشمے ہوں گے جو جاری ہوں گے عین ایک بیان کیا یہ جنس ہے اس میں جنس ہے چشمہ مراد اس کے چشموں کی جن خوراک بے شمار چشمے ہوں گے اور کچھ چشمے نکالیں گے اور یعنی جگہ جگہ انہیں ان چشموں سے پلایا جائے گا اس چشمے کو موجود کر دیا جائے گا جہاں وہ چاہیں تو جنت کے چشمے سے پینا کہیں شہد کی نہریں کہیں دودھ کی نہریں سیدھا سرر مرفوع اس میں سرر ہوں گے بیٹھنے کی مسندیں ہوں گی جو کہ بلند ہوں گی بڑی خوبصورت ان پر انتہائی آلہ بچھونے ہوں گے جن پر یہ لوگ بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ لہر گفتگو ہوں گے اخوا اور اقوا پینے کے پیالے اور پینے کے برتن انتہائی کرینے کے ساتھ سجے ہوئے ہوں گے جس برتن کو چاہے استعمال کریں بلکہ خود استعمال کے لیے بھی تکلیف نہ کرنا ہوگی بلکہ خدام ہوں گے جو ان کو اب خوروں کو اور پیالوں کو ان کے اندر لیے لیے پھریں گے اور ان کی خدمت کے لیے اللہ اس مخلوق کو پیدا کرے گا جن کی عمریں بھی ہمیشہ وہ رہے گی کہ یہ یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ عورتوں اور مردوں دونوں کے سامنے آ سکتے ہیں اور موتیوں کی طرح خوبصورت ہیں یہ خدمت کریں گے ون امار حکومت پھوپا اور تکلیح ہوں گے ریشم کے موتے ریشم کے باریک ریشم کے وہ ان کے لیے جگہ جگہ رکھے ہوئے ہوں گے جن کے ساتھ یہ ٹیک لگائیں یا جن کے اوپر بیٹھے وہ ذرا بھی مبسوسا اور فرش بچھے ہوئے ہوں گے قالین ہوں گے جو کہ جگہ جگہ موجود ہوں گے اور وسیع ہوں گے بیٹھنے والے کے لیے جہاں مرضی وہ اپنی بیٹھک لگائیں جہاں مرضی ان پر بیٹھے نہ ان پر کوئی گندگی ہوگی نہ ان میں کوئی بو ہوگی بلکہ خوشبو اور محک ہوگی جو نہریں بھی نکلیں گی وہ مصر کے پہاڑوں کے نیچے سے ہو کر آئیں گی اب اللہ رب العزت اس دنیا کی طرف ہمیں پل جاتا ہے جہنم اور جنت کو دکھانے کے بعد صوفی کیا کہتا ہے صوفی کہتا ہے کہ رات میرے لیے یہ عبد البہب شاہرانی بہت بڑا صوفی بئیمان ہوا ہے قرآن کا بڑا علم ہے اس کے پاس قرآن پڑھنے والے حدیث پڑھنے والے مگر گمراہ اور بدترین عقیدہ کے حاملین جنہیں حافظ ابن تعلیم اکفر اناپ کہا کہتا ہے کہ رات میرے لیے ہے اللہ فرماتا ہے رات قرآن کے لیے نہیں ہے تو قرآن پڑھے گا کبھی جنتوں کی سیر کرے گا کبھی جہنم سے ڈرے گا کبھی موسا کے ساتھ پھرے گا کبھی عیسی کے ساتھ پھرے گا ان کو چھوڑ دے میرے ساتھ ہو جا میرا ہو جا یہ توحید ہے یہ توحید نہیں ہے یہ توحید کے نام پر زبردست گستاخی ہے رب الجلال ولی کرام کی اور قرآن کی توحید بلکہ ایک نے یہاں تک کہا کہ قرآن تو سارا من دون اللہ سے بھرا ہوا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا جبکہ اللہ کے سوا تو ہے کون لا موجود اللہ اللہ کے سوا کچھ موجود نہیں قرآن کا سارا شرک سے بھرا ہوا ہے میں آج اللہ اخترا اب مالک ہمیں دنیا کی طرف پلٹاتا ہے جس میں ہم موجود ہیں کہ کس طرح ہمارے ذہنوں میں ہمارے دل اور دماغ میں جنت بسی رہے اور جب بھی ہمیں دنیا میں کوئی نعمت ملے صالحین سہدا اور صدیقین ربیاء اور دیا ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب دنیا پر کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ خوش ضرور ہوتے ہیں اور ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مگر خوشی سے ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ وہ پھٹ جائیں اور ان کے دل و دماغ جو ہے ہر چیز کو بھول جائیں بلکہ وہ خوشی وقت کے وقت بھی جنت کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں اور کیسے یہ نعمت مل گئی اللہ کا بہت شکر ہے مگر یہ عارضی ہے ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں پر نظریں جمی رہے جو کبھی بھی دوبارہ واپس نہ لی جائیں گے اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ میں اس قابل نہ تھا نہ میرے اعمال اس قابل تھے اللہ یہ نعمت تیری طرف سے کہیں میرے لیے اس چیز کا باعث نہ بنے کہ دنیا کے اندر میرا حصہ دیا جا رہا ہو ایسے واقعات موجود ہیں صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمع کہ عمر نے پانی مانگا رضی اللہ تعالی عنہ پانی دیا گیا جبکہ صرف پانی مانگا تھا پانی میٹھا اور ٹھنڈا دے دیا گیا عمر اتنا روئے کہ ڈار مبارک پر رونے کے اثرات نمایاں ہوئے اور کہا عمر اللہ سے ڈر کہ تیرے اعمال ایسے نہ ہو کہ تیرا حصہ دنیا میں دیا جا رہا ہو یہ وہ لوگ ہیں جو شکر کا حق ادا کرتے انکار نہیں کرتے اللہ کے نئے پانی کو پھینک نہیں دیا سوکی کی طرح کہ میں کوئی مزے دار چیز نہیں کھاؤں گا نہیں ایسا نہیں کہ پانی کو پیا گھوٹ گھوٹ پر اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے اور آپ کو ہلا کے رکھ رقص اور رہتی دنیا کے لیے عمر کا یہ قول, قول بن گیا تو جب انہیں نعمتیں ملتی ہیں تو جنت کی نعمتوں پر نگاہ ڈالتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ میرے اعمال کہیں ایسے نہ ہو کہ دنیا میں میرا حصہ نپٹایا جا رہا ہو کیونکہ اسی طرح سے ابو ہریرا ایک بہترین رومال کے ساتھ منہ پوچھتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ مبلغ مدینہ کو شہزادے کو کفن دیا گیا مصعب بن رمیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن اس کی چادر سے دیا گیا تھا جو اتنی چھوٹی تھی کہ مصحف کا سر ڈھانپا جاتا تو اس کے پاؤں مبارک کھل جاتے پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتے ابو ہررا تو آج اتنے بہترین رومال سے اپنا منہ صاف کرتا ہے منہ شخص سے بہتر تک یہ اللہ ہو عنہ تو اس لیے نعمتوں پر شکر کرنے والے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی طرف آؤ جنت کو یاد کرنا تو یہ طریقہ اختیار کرو آفالی کا فقول کا یہ کبھی اونٹ دیکھ لیا کرو عربوں کی زندگی میں اونٹ کا جس طرح دخل ہے آپ جانتے ہیں ایک ع مخلوق انتہائی طاقتور جانور اور یہ جہاز ہے صحرا کا اور اس کو اتنی طاقت اور اتنی قوت کے بعد کیسے تمہارا تابع کر دیا کہ ایک کمزور سے کمزور آرامی اس کا بیٹا جو بچہ ہے وہ اس کو ہانکتا لیے جا رہا ہے یہ اس کا تابع دار تم اس کا دودھ بھی پیتے ہو اس کا گوشت کھاتے ہو ہتھی کہ اس کے بول و براز سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہو اس کی کھال سے فائدہ حاصل کرتے ہو یہ تمہارا تابع ہو گیا اگر اسے واقعی بنا دے تم کیا کر سکتے ہو اور جب اونٹ واقعی ہو جایا کرتا ہے تو یہ بہت زیادہ طاقتور مخلوق ہے نیاز علائی اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے مفرت کرے ہمارے بڑے پیارے دوست پیچھے فوت ہوئے عبداللہ ہمارے جو بھائی ہیں ہماری گاڑیوں کا دھیان رکھے ہیں ان کے ابا جان وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ تھا یا چچا تھا اس سے اونٹ ناراض ہو گیا اور اونٹ کا ڈلی گئی ہوگی اونٹ نے گردن کو پیچھے موڑا اور اس کو پکڑ لیا یا اس کا ہوا سے کپڑا آگے پہنچ گیا ہوگا پکڑنے کے بعد اس کو زمین پر ڈالا پھر اس کے اوپر بیٹھ گیا اس کے بیٹے اتنی دیر میں پہنچ گئے فلہاروں سے اور چڑیوں سے ہر طرح سے اونٹ کو تو انہوں نے زبا کر چھوڑا مار دیا مگر اونٹ نے اتنی دیر میں ان کے بزرگ کو پیس کر ہڈی ہڈی کر دیا تو اللہ نے یہ تمہارا تابع کر دیا یہ تم نے پیدا کیا ہے تم نے اسے تابع داری سکھائی ہے کون اسے تابع دار کرتے اتنے دیر فکر ہو کہ ہر اونٹ کو سمجھتے ہو کہ تابع دار جبکہ اسے میں کبھی کبھی دیوانہ کرتا اپنی نشانی دکھانے کے لیے تو پھر تم اس سے آگے آ جاتے کئی فروخ آج اس آسمان کو دیکھا کرو یہ کیسے بلند کیا گیا آج سائنسی دنیا جس کو دیکھنے کے بعد لوگ مرتب ہو جاتے کہتے ہیں سائنس نے اتنے اسباب دے دیے کہ اب ہمیں دین میں واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے معاذ اللہ تختر اللہ اب تو اسباب ہی اسباب ہیں حالانکہ یہ اخباب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم دیر اخباب ہیں شاید سفر بن عبد الرحمان الحوالی کہتے ہیں کہ سائنسی معلومات کی انتہا یہ ہے کہ ہم جہاں تک پہنچ گئے بلندیوں میں حیرت میں اضافہ ہوا آج تک آسمان کتنا دیر ہے کوئی بھی نہیں بتا سکا آسمان کیا ہے اتنی بڑی مخلوق کہاں سے آئی کہ جس کے اندر ہمیں جو سیارے نظر آ رہے ہیں زمین سے کئی سو گنا کیا کئی ہزار گنا شاید بڑے کئی ایک ہیں اور زمین تو ان میں ایک معمولی خچخاٹ کے دانے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی تو یہ کیا معمولی اللہ رب العزت کی کمال ہے اور اس کا زبردست قسم کا گواہ ہے مالک کی توحید کے لیے کبریائی کے لیے اس اکیلے کی عبادت کے لیے ئی فن مصیبت اس پہاڑوں کو دیکھو پہاڑی سلسلے کو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹھوس کر زمین کو ٹھہرا دیا اس سے کہ وہ لڑک نہ جائے اب اس کو آج تک سائنس نہیں سمجھ سکی شاید کہ اللہ اس کی بھی سمجھ کبھی انہیں دے دے کہ یہ پہاڑ کس طرح سے زمین کے توازن کو قائم رکھے ہوئے کیونکہ زمین گول ہے اور گول چیز پر کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے مگر یہ اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ گول ہونے کے باوجود ہمارے لیے بچا ہوا فرش تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اسے پہاڑوں کے ساتھ متوازن کیا جس کی کیفیت کو اللہ سے سوا کوئی نہیں جانتا اور پہاڑوں سے پھر اللہ رب العزت میں کئی معدنی اور دنیا کی بے شمار نعمتیں آج پتھر سے گھر بن رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا یہ سب اللہ کی نعمت ہے افغانستان میں کپار میں کتنے بم چلائے عراق کے پہاڑوں میں کتنے بم چلائے مگر پہاڑ اللہ کا ایسا مورچہ ہے کہ پہاڑوں کو پہ چھوٹا بھی نہ کر سکے زمین و خوار ہوئے پہاڑوں میں رہنے والی مخلوق آج بھی اللہ تعالی کے تبکل پر ان کا مقابلہ کر رہی ہے اور یہ جس دن جب بھی اپنی بختر بند گاڑیوں سے سر نکالتے ہیں اہل ایمان جان پر کھیل کر ان کا سر اتار دیتے ہیں اور یہ اترے ہوئے سروں کو دیکھ کر یہ اپنی ان لاشوں کو دیکھ کر جن کے سر مجاہدین نے کاٹ دیے اور یہ اپنی شکست کو دیکھ کر اور ان کی موت سے محبت کو دیکھ کر اتنے پریشان ہیں کہ بی بی سی کی نیوز ہے کہ ایک ہزار برطانیہ کا فوجی لاپتا بھاگیہ اور دس ہزار امریکہ کا فوجی لاپتا ہے اللہ نے اہل ایمان کی حیبت ان کے دلوں پر بٹھا دی اور یہ ثابت کر دیا کہ قرآن وہ معذاتی کتاب ہے جس میں آج بھی یہ قوت ہے کہ اہل ایمان کا حال اگر سے بڑا نازک ہے ایمانی نقطہ نظر سے بھی اسباب کے نقطہ نظر سے بھی تب بھی یہ قربانیاں ہمارے مجاہدین بھائیوں میں بہت بڑی اقتصا ہیں بہت بڑی کمزوریاں اللہ تعالیٰ انہیں دور کرے آمیر اس کے باوجود ایمان کی چمک ایسی ہے کہ کافروں کی آنکھیں بالکل بند ہو رہی ہے مارے خوف کے اور مارے ذلت کے اور مارے شرم کے کہ وہ کس طرح سے قرآن کو جھوٹا کہتے سرمایا فصوطی ہے اس زمین کی طرف دیکھو اب تو گول ثابت ہو گئی تم نے جا کر اوپر سے دیکھ لیا کہ یہ گول ہے اور اللہ نے پھر بھی بچھائی اور پھر یہ کسی سکون کے بغیر کھڑی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست تمہارے لیے استقرار کے ساتھ قائم کر دیا مستقر بنا دیا کہ تم اس پر مزے سے اپنے باپ کی ملکیت سمجھ کر زندگی گزار رہے ہو جو کافر اور جو مومن ہے وہ تو دن رات اللہ کا شکر گزار اور میرا فزکر بس ان نشانیوں کو دیکھ فذکر اور نصیحت کر انما انت مذکر بس تیرے صرف نفیت کرنا کتنا آسان ہے ہمارا کام ہم گھبراتے کیوں ہیں نوح علیہ و سلام نے حق کا واضح ساڑھے نو سو سال اور کہا اللہ جب بھی تیری طرف بلایا تیری طرف سے گمراہی میں تیرے انکار میں اضافہ ہو گیا نوح علیہ سلاط و کے واضح کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جدیدارا واض کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے ان کے فرار میں حتیہ کہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں وہ سخبرو اور سخت تکبر کے ساتھ لح علیہ سلاط وسلام جو رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں ان سے منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں زبردست اپنے آپ کو ان کی بات سے اختایا ہوا ثابت کرنے کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تیری بات میں نہ کوئی دلیل ہے تیری بات میں نہ کوئی سننے کی بات ہے اور تیری بات اس قابل ہے کہ لوگ اس سے منہ پھیر لیں تو انبیاء بھی کے ساتھ اور رسل کے ساتھ یہ ہوا ہم کون ہیں ہمارے ذمہ صرف سنانا ہے اوپر پہنچانا ونا علیہ کا سلم آپ ان پر داروگا بنا کر نہیں بھیجے گئے آپ زبردستی میں اسلام داخل کریں یہ تو ذمہ داری ہم نے آپ کو نہیں سوچتی آپ کا ذمہ تو صرف اتنا ہے کہ آپ سنا دیں کھول کر سنا دے اور جب آپ کے پاس قوت آئے تو پھر آپ قتال کریں اور قتال کر کے تمام ان کفار کے سر توڑ دیں جو لوگوں کو زبردستی کافر بناتے ہیں اسلام نے قتال کس لیے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں قتال اس لیے ہے کہ جو لوگ لوگوں کی گردنوں پر سوار ہیں تعاون لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے جیسے آج کے حکام ہیں دلاد اسلامیہ کے بھی اور دلاد کفار کے بھی کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے راستوں پر چلنے نہیں دیتے اپنے پیمانے مقرر کرتے ہیں زندگی کے ہر میدان میں اور اپنے ہر جگہ پر شکنجے جو ہیں وہ جڑ دیتے ہیں اور لوگوں کو گزرنے نہیں دیتے اللہ کے راستے سے ان ظالموں کی گرد میں توڑ دو ان کے تاج اچھال دو لوگوں کو آزاد کرنے کے بعد کہہ دے لا اکراہ پھر دین دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے جو چاہتا ہے مسلم ہو چاہتا ہے کافر ہو مگر زبردستی کوئی کسی کو کافر بنائے اور ہم زندہ ہوں اور ہمارے پاس طاقت ہو تو پھر ہماری وہ طاقت جو ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں سوال ہوگا اور جو شخص جہاد میں کپال میں فرار اختیار کرے گا اللہ اس کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا اللہ ہمیں میں سے نہ کرے گا آمین. اور فرمایا من فرمائے ہاں سوائے اس کے جو منہ پھیلے تیرے واضح کے باوجود تیرے حق کو پہچانے بیان کرنے کھول کر بیان کرنے کے باوجود و کا اور کفر کرے اپنے عقیدے اور اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ اللہ اسے بڑے عذاب سے ہم گنار کرے گا یہ چھوٹا عذاب نہیں ہے چھوٹا عذاب تو دنیا کا عذاب ہے والا نزی قن لا ہم انہیں چھوٹا عذاب بڑے عذاب سے پہلے سے کھائیں گے دنیا کا بھی انہیں عذاب ہے حقیقت ہے کہ دنیا میں اگر کوئی خوش ہے تو اہل ایمان ہے اللہ تکم الفلو خبردار اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا اگر ڈاکٹر کا بےوش کرنے والی دوائی آدمی کو اس درجے تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ اپنا آپریشن خود دیکھ لے اپنی انتڑیوں کو کٹتا ہوا اپنے اعزاء میں سے زہریلا مادہ نکلتا ہوا دیکھ لے تو رب ذوالجلال والاکرام جنہیں ایمان خالص کی مٹھاس کے ساتھ ہم ہمکنار کرتے ہیں وہ پھر اللہ کے راستے میں اس عظیمت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ کفار پار بھی ڈنگ رہ جاتے مانتا نامو بے میں بتایا گیا کہ ایک عربی مجاہد ہے جس سے آج تک وہ کچھ بھی نہیں پوچھ سکے دنیا کی ہر ایزا اس پر آزما مگر یہ عظیمت کا پہاڑ اس سے جب پوچھتے ہیں اگر اس کی گردن کو نہ پکڑے ہوئے روز اگر اس کے منہ میں تھوک ہو کچھ کھانے پینے کو اسے ملا ہو تو یہ امریکیوں کے منہ پر تھوک دیتا ہے اور کہتے تیرا نام کیا یہ کہتا جب پکڑا تھا تو بئی مانو میرا نام نہیں معلوم تھا تمہیں اس کے علاوہ آج تک اس سے کچھ نہیں پوچھ سکے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو یہ حاصل ہے اصل اس کے دل کے اندر باغ و بہار ہے کافر تو طرح طرح کی ایزاؤں میں مبتلا ہے انہیں کل کا فکر ہے انہیں حادثے کا فکر ہے ان کو کاروبار کے ماند پڑ جانے کا فکر ہے انہیں بیماری کے بڑھ جانے کا فکر ہے وہ ہر روز اپنے ٹیسٹ کراتے کینسر تو نہیں ہو رہا کہیں مجھے ٹی بی نہیں لاحق ہو گئی شوگر تو نہیں ہو گئی میرا بلڈ پریشر تو خوفناک طریقے سے نہیں بڑھ گیا اور ایمان والوں کا خوف بھی اللہ تعالیٰ ان کے دل پر تاریخ کر دیتا جب اہل ایمان ایمان, ایمان کے راستے میں سابت کرنے کا مظاہرہ کر دے بکر جب ہوتی کلو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روک جاری کر دیا اشرکو دلہ شرک کرنے کی وجہ سے اور اگر اہل ایمان جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو انہی میں شرک ہو وہی شرک سے اتنے بے پرواہ ہو جائیں کہ وہ شرک کرنے والے قبر پوج صحابہ کو گالی نکالنے والے قرآن کو بدلی کتاب کہنے والے اور سیکولر لوگ ان لوگوں سے بدل کی ہو جائے اور اسلامی فوج تیار کرنے لگے تو پھر کس کے دل میں کس کا روک ڈالا جائے روک کو اس وقت ڈالا جائے گا جب ہم توحید پر ہوں اور وہ صرف پڑھوں اکبر اللہ انہیں بڑا عذاب دے گا یہ قیامت کا عذاب ہے دنیا میں بھی عذاب ہے ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ ذکر اللہ تطمہ غلوب خبردار صرف اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اطمینان قلب کی نعمت سے نوازا گیا ہے ان کے پاس اطمینان قلب میں فرسٹریشن ہے فرسٹریشن ہے دیکھیں امریکہ میں ہر منٹ کے اندر کتنی خودکشی ہوتی ہے بے شک ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے کون ہم سے بھاگ سکتا ہے آخر کار فرشتہ موت آئے گا اور ہم لے لیں گے واپس اور ساری کی ساری ملیت کر اور کر جاتی رہے گی جی. جیسے بکتی اپنے اللہ کے حوالے ہو گیا کئی اور ہو گئے کئی بکتی آئے اور کہیں گے ایک بکتی نے ایک بکتی کو مارا پھر دوسرے کو مارنے کے لیے اللہ نے دوسرا اٹھا دیا تم انہ حساب <هُم> پھر ہم پر ہے ان کا حساب لینا یہ ذمہ داری ہماری ہے تم ان حساب و کتاب نہ کرو تمہارے ذمے حساب و کتاب کسی کا نہیں راہ علی کا علم إِلَّ البلاگ تیرے اوپر صرف پہنچانا ہے علیہ حساب حساب ہمارے اوپر ہے تو کسی کا حساب و کتاب لینا اہل ایمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے اس لیے اپنے مسلم بھائیوں کی جاسوسی کرنا سو میں لگنا اور کسی کے راس پاس کرنا یہ بد اخلاقی ہے اور اللہ رب العزت حساب لینے کے لیے کافی ہے ہمیں حساب کتاب لینے والا نہیں بننا چاہیے ہمیں بس ظاہر کے اوپر حکم لگانے والا بنایا گیا اور ظاہر کے اوپر ہم فیصلے کریں بات اللہ کے حوالے ہے اللہ رب العزت ہمارے باطل کو ایسا کر دے کہ ہمارا ظاہر جس طرح سے ہو سنت کے مطابق آمین اور ہمارے ظاہر کو ایسا کر دے جیسے ہمارا باطل ہو قرآن سنت کے مطابق آمین اور اللہ رمضان سے پہلے زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین اور اگر آپ چاہیں گے تو رمضان میں اسپیشل قرآن کو پڑھنے کے لیے ہم کوئی پروگرام بنا لیں گے تاکہ قرآن کا ایک اچھا خاصا حصہ ہم پڑھ لیں اور ہماری زندگی اس سے منبر ہو جائے اور ہماری زندگی کے تاریخ گوشے جو ہیں ان میں بھی روشنی پہنچ کر ہمیں جنت کے لیے زیادہ اہل بنا دے اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے آمین اللہ قبول فرمائے آمین